یا اللہ کے سوا اور خدا تھرا ہے کہ اگر رحمات اللہمن میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں